یہ سا مقصد حیات ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس کر دم نکلے بس کامیابی اسے کیونکہ ایڈا وقت گزر گیا کھانے دا یہ ابھی کدی بھی نہیں واپس لیا سکتے دنیا دا کوئی وڈے تو وجہ آدمی اسماپ دیا اور سارے بھی مل جان یہ وقت نہیں واپس آ ستا ایک بہت دلدستی حقیقت اس طرح ساری زندگی تے جی لمحات گزر گئے پی نماز اگیں اے بھیجتی ہے زندگی کی آخری اثر بھی نماز لیکن اے نماز کے دوبارہ سی پڑھ سکتے ہوں جو کچھ بھی ساری نیت سی عمل سی عمل اللہ رب العزت سمل سے قبول فرمایا آمین تے اے چیزاں آدمی یقین دلاندیاں نے کہ وہ اپنے اللہ دی طرف درجات طے کردہ ہوا پہنچ رہے اور ایک دن وہ سامنے کھڑے ہونے پڑے سامنے اور سب تو ود کے حساب ایسے گل کا ہی کہ جس واسطے پیدا کی کیا گیا انہیں کی تک نہیں کیا باقی کچھ بھی کیا ہاں بچیا فوری طور پر تعلیم دے بارے تربیت دے بارے دوست پوچھ رہے سن جی سا نہیں ابھی کدھر جائیے میں کہ سکھانا اٹھا کے تیار کیتے جان اور او فن سکھا جدو کو تمام توجہ یہ ہوئے اور سارا وقت اور پیسہ یہ خرچ ہو رہا ہے دو دو تین تین نوکریاں کر رہے پیو اور جی دی دین دا معاملہ پوچھا نہیں جی دین سب تو پہلے ہاں وہاں خرچ کر دچہ کنی دیر وہ پڑھتا ہے کی وہ تکو دو آ رہی ہے تو وہ او بالکل او دے مقابلے سے صفر ہوئے گی اتنے پتہ چل جاتا ہے کہ نفاق کس طرح زندگیاں سے غالب آ گیا اور اللہ کے دین کی دی اہمیت کس طرح کھو گئی وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بچے جڑے نے وہ دین نو بس رسمی طور اختیار کرتے ہیں کیونکہ کالج اور سکول خوب کیا بکر ابو زئید نے بہت بڑے سعودیہ کے عالم گزرے نے ماضی قریب انہوں کی موت واقعہ ہوئی بہت بڑے سلفی عالم سن لجنا جہی فتوی سی وہ رکن سن اور ماشاء اللہ بہت ان احترام سے انہوں نے زندگی بھی وہ فرما نے انہوں نے ایک چھوٹا جہا ہے کہ یہ مدارس اور یہ اسکول ایک گرجے نے اللہ رب العزت مومرین محبت اللہ دین تے یقین جہاں شکل جا رہا ہے اور سب کچھ صاف کیا جائے مان لیا کہ ضرورت ہے ٹیکنالوجی میڈیسن ہر میدان چھ, مسلمان ماہرین ہوں اور اسی مقابلہ کریے کیونکہ اج جنگ صرف جڑی ہے وہ بارڈر نہیں ہو رہی جنگ جڑی ثقافت دی تہذیب دی جنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی دی اے شدید ہے اے اس وج کے اب اگر سارے کو ڈرون نو مارن کوئی چیز ہوئے تے اس قدر زیادہ بری نہ ہوئے جو آزمائش تو اسی گزر رہے ہیں اس وقت تے اس واسطے پڑھنا پڑھانا بالکل ایک مقصد کے تحت انتہائی ضروری ہے جائز ہونے بجائے بات حالات فرض ہے مگر اس مومن اور مسلم واسطے جنوب اے احساس بیدار ہے کہ میں پیدا اس گل کی گیا میں واپس جانا ہوں میں آیا ہی جان واسطے اسی سارے جان واستے آئے اٹھا ہوئے آنگے ساری دنیا خوش قسمت ہوئی ہے وقت تو پہلے تیاری کر لاری واسطے دن ادا سستا نہیں کہ ہر شخص نو لب جائے بڑے لوگ کوئی گمراہی کیوں ہے جو سنجیدگی درکار ہے اے بادشاہ کا حکم ہے کوئی من یا نہ من ان کوئی پرواہ نہیں ہے ساری زمین والے کافر ہو جان رب بھی کچھ نہیں بگڑتا وہ النی الد ہے جو کچھ بھی ایسی کر رہے ہیں یہ سب اپنے ہونا کہ اپنے چھڑ کے بصیرت رکھ دیب جڑے جڑے علیہ دے دے سن رجمعا او قیامت تک موجود رہے گا مہربانی ہے رحمہ نے ایک کو وعدہ لیا توحید اللہ تیسری گل اور چوتھی گال کے ہر وقت امبیا کا رستہ دسن جماعت دنیا تھی تک ادی پہچان بھی ذرا مشکل نہیں ہوئے گی ابرز ہوئے گی کل کاہنا غریب ہو جائے گا او غربان ہے. تھوڑے تھوڑے اس کے کہ دین دین کے اندر سنجیدگی نہیں اگر کسی شخصیاد ہے کہ تیرا یہ عمل جہ رب زل جلال ملک رام مشرق بنتا ہے تیرا یہ عمل بدعت بنتا ہے تو وہ کان تھی دیکھتی دی. وہ اپنے آ باہد تسلی کر کے لگا جان اپنے وڈے دیکھتا بس پرواہ ہی رہتی یہ سنجیدگی نہ ہومت ہے جد کہ انہیں دسیا جائے کہ یہ جڑی سڑک ہے یہ جان کے نتیجے دے کوئی دس دے اتنے ایک بار پولیس آئی سی. اور منشیات مجال ہے تحقیق نہ کر لے ایک رب دین ہی ایسا کہ خبر دیکھی جاتی ہے کہ تیرے آمال مگر ادرج ہے سنتان چار نے کو ملت تو خارج ہے اس نے اس چیز نیل کرار دیکھی کہ آسمان تو نازل نہیں سی حالانکا جہ بجا ہے ہی رستے رہائی کرتی احفر اے اسلام ہے تو سنت ہے جیدگی بچیا کے بارے میں کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ کہ ماں نہیں بنتے خراب ہو رہے نے وجہ کہ یہاں کی نگرانی ہو اس طرح نہیں جس طرح نگرانی کرنے کا حق ہے یہ بہت بڑی قیمتی شہ سن ساری اولاد ساری بیوی اے ساری رائیت ہے کل حکوم راہ ہر شخص جہاں راہ اور مسولت اسلام تزمائش آئی اللہ رب العزت رکھے حامد بہت بڑی آزمائش ہے کہ بچا نا فرمان ہو جائے بد عقیدہ ہو جائے دید کے بارے غیر سنجیدہ ہو جائے مگر کیا میری کوشش پوری ہوا یا میری ہی کوشش ساری دی ساری دنیا کمانڈ واستے سی اور دنیا کی دوڑتے لگی ہوئی سی اور او بعد بڑے جذبے دال یہ کہہ دیا جا رہا نجی دین دی سب تو پہلے مسجد بچیاں دی رونق نہیں مسجد بچیاں نو لے کے نہیں آتے بعد تعلیمات صحیح نہیں اسلام دی بنیادیں جہیا نے دے انہوں کے سمجھوتا بازی ہو رہی بس یہی اصل نقطہ جس دی طرف میں آن فرمایا کہ ابھی سموی طرف سال نوجوا اللہ کی دس لوکا نو کہ اللہ دی عبادت کرن اس پیدا کیتے گئے نے لوگ دو گروہ دے ایک دی, خالص دی جو دو خالص نہ ہوئے اسی دیکھنے کی یہ تقسیم صرف مسجدہ نہیں حد تک رہ جاندی ہے باقی زندگی کے تقسیم ختم ہے ایک کل دیگا دیو کہ جلوس نکلے کوئی بھی ہے او دے دل اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دا پیدا ہوا ہے کہ جڑا کوئی تو مار دیو یہ بڑا ہی خوبصورت جذبہ ہے اور اس کے وقت دا علماء دا بہت بڑا امتحان اے کہ اے دا جذباتی لگاؤ دی. دی محبت دی. اور اونا دی ناموس واسطے گولی بھی کھا لے گا نا کدی نہیں بخشیا جائے گا جے تیرے عقیدے شرپ ہوا تیر ایسی چی بت جان بوجھ کے اختیار کیا جائے متعمب لیا اور سب ناموس رسول رسول فیادت کر رہے ہیں اور فرق ختم ہو گیا فرق سی ختم ہو گیا اور دے عمر دہشت گردی کو جج نے اور سب کوئی دیوبندی سن جڑے کے اللہ دی تود اچھے سن تے دی دکان دے برانڈے دے لگا سی بہت بڑا پوسٹر نبی صاحب نے پاڑ دیا ٹھیک نہیں پاڑنا جو ایک قوت نہیں ہے سام نہیں سکتا چلو انہیں غلطی کی, تھی. اے دیتے کی شک لائی ہے کہ ان عقیدہ اسلامی دی کی بےعزتی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کیتی اور دہشت گرد ہوں دیکھو دہشت گردی دا میار کی ہے بریلوی دا اور کی میار اہل توحید دا اور کی یہ معیار رافزیا کا کی میار پرویز علاقائی کا جنہیں اچھی خاصی ہستی وستی مسجد جی حکومت نے وڈے وڈے بم مار کے میزائل مار کے جڑے ہاتھی مارو تو وہ بھی سڑ جائے بچیاں بھی ساڑ دیتی ہیں کڑیاں بھی ساڑ دیتی ہیں بہو آدمی جا جانا یار جی یہ وقت سارے نے ایک ہو جانا ہے پڑوے سان لڑا لڑا مار دس یہ مسجد کس گلے وکرین ایک بڑی مہم جدو بھی چل دی ہے جے کافر قرار نافر کرار باقی سارے مسلمان کوئی بھی عقیدہ کوئی رکھا بھی سارے مرزائی کافر نے کافر قرار اسی پائی پائی نماز کا وقت دا کٹھے نماز پڑھ کے تعمیر پاکستان کا آ گیا نامو سے رسول دا آ, گیا اللہ علیہ وسلم لاند دا آ گیا سب ایک ہو گیا اری اجمری کی قبر جا کے حلوا بھی ونڈ دے مفتی محمود صاحب نے ونڈیا نو جماعتوں رضا مستفا را نکلتا ہے سر چھپیا رضا کی فتح انہیں کیا جی جی سچمچ بابے مان لو نا تو تیسی چھا جائیے دنیا تھی. اے سب کچھ اکسان پہچایا امبیا رسوف کی دعوت یہ نہیں سی. تک اول نے نے دے گا, تے دا پیغام لوگا دا پہنچے گا او ہمیشہ حق ادا کرتے رہے مسلم دی حکومت بنی سور دی بڑی بتری انائی سنگائی سن اور بڑی اسلامی اسلے ابھی دیکھنے یون کی دی حکومت جہی کہ خلاف کے فاطمیہ کے نام تاریخ ہے فاطمیہ خلیفہ نہیں ہے. میں ہے. پونے تین سو سال نے حکومت کی تھی. پونے تین سو سال بڑی زبردست حکومت حکومت کی تھی. مگر علماء اہل سنت نے کہ سیوتی نے, امام سیوتی اللیل کہ اے رات لکڑیاں کٹھا کرنے والا ہے کیونکہ انہوں کی کتاب انتہائی دہائی روایت بھی آ جاتی ہیں جس تو بریل بھی بہت کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اپنی تاریخ الخلافا چاہتے ہیں کہ یہاں دا ابیدی یون دا میں نام اس گلے نے لکھیا کہ ہم الفار ایک کفار میں ہے بعد امام ابو شاما بہت بڑے محدث نے اینا سپیشل یہاں اسپیشل کتاب لکھی اور بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی کہ ایک کفار او جذبہ, ہے. او دی اسی کرنے. جذبہ پیدا نبی اکرم صلی اللہ وسلم دی محبت دا یاد ہے کہ حمزہ پیدا ہوا تعالیٰ تحت نے کمان مار کے دا خون کٹتا علیہ علیہ میدان نے کہ آدمی عقیدے دی ننگی چیٹی ستری کن پیار نہ گل کرے وہ گل نہیں کر سکتا وہ گل کدی کو برداشت نہیں کرتا نہ ہے مسا مسا لوگوں کو کٹا کیا سب تم جماعت میں دے دے شادی ہوئے بڑے پیار شکریہ بلکہ چاہتے ہیں آپ ہمارے نہ ہی آئے جو چار بندے کٹے کیے ان کو بھی دوڑا دیں گے یہ حال ہے بہت افسوس اس گلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور, دی زندگی اور, دی فرامین اور قرآن اور جدو نقیر نہ کیتی جائے منکر دی تے اللہ عام کر عذاب دل فرس افسوس نے کہ نقیر دی بجائے اص دیکھنے اور تاثر دیکھنے کہ سارے تے کوئی وی رب رب نہ بنا سارے حلال و حرام اور شریعت صرف اللہ دی طرف ہو آئی ہوئی چلے اگر یہ جمع ہو جان تے عیسائی تے اور بھی جمع ہو جاؤ بس پھر باقی کوئی قصر نہیں رہ جائے گی کدھرے کسے سٹیشن تے رکڑی کوئی نہیں سیدی جنت دے شاء انشاءاللہ تعالی اور اگر اس جمع نہیں ہوں پھر کہہ دوں کہ, کہ بابا کے دہل سن لو اشہدو گواہ رہنا مسلم کہ اِسی تے فرما بردار ہے ادو تھلے کسی گلتے اتحاد اتفاق نہیں کرتے ہوں اج اتفاق ہوں باقی اسلام ت قائم پھر تھی کہ اپنی کتابیں جس طرح بیان کر در پرویز لائی تو جو سمجھتا ہے سمجھتا ہے اس لیے مت چومو اس کام آ گیا یہ انکے چی گل ہے اور یہ برباد کرای گل ہے وہ ڈاکٹر کدی بھی ہمدرد نہیں کہ جی مریض نو شوگر علامات نا ماری سی جاگے سے. کہ شوگر ہوئے تیر پیو نبردار مجھے شوگر کہی تھے دوائی دے دو کنگھ دیا اس ویل یہ ظلم کر رہے ہیں دسنا پائے گا کہ اصل وجہ ایسے طرح قوم میں جتنی بربادی آئی ہے جنیاں قوما دنیا تک برباد ہوئی ہے شرک کی پیداشی چی ہے اج اے ناں لوکاں دے نال اے ہمدردی اے کہ اے خروا پن نہیں اے گا انتہائی ہمدردی اے کہ میرے بھائیو میرے پیاریو لکھ تسی قربانیاں دیو اللہ سے سڑتا تے نکلو اپنا وقت اپنی تمام توانائی خرچ کرو جد تک توحید خالص پلےلی ہوئی گی رب عزوجلال الیکرام بخشش نہیں کرے گا اے بتا دینا کوئی کرسی نہیں کوئی بڑا بندا آیا ہے بڑی دودوں جی اس واسطے تے نہیں جی جی بالکل بالکل کھانا جد اقتدار بت گرا پیچھے بریلوی نے تقریر کی جدو سوات ات مجاہدین نے اللہ انہوں نے اپنی سوا کوئی نہیں کر سکتا بچہ بچی لاستے شفا واسطے رزق دے اضافے دشمن فتح واسطے وغیرہ وغیرہ ان کو گراؤن والے ایک خروے نہیں ہے گے. پکڑ سکیا کی کرے گا اے انسانیت دی غلامی اور انسان دی عبادت اور مخلوق دی عبادت تو کٹ کے رب جلال بلکام دی عبادت رستے کھولے انسان دی سب تری عزت یہ نبی دی بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کسے فرشتے دی بھی عبادت دی اجازت نہیں دیکھی گئی بنا اگر عبادت کرنی ہے عبادت دا مطلب کی طریقہ محبت اس رستے کو جانوروں نے انسان نے چل چل کے پدھر کرتا ہے پدھر ہو جاؤ اللہ واسطے بیچ جاؤ. کوئی اکڑ پکڑ کوئی خاندان کوئی ہوئے نہ آئے ادھر اللہ کا حکم ہوئے ادھر لمبے پی جاؤ انسانیت دے بہت بڑے ہم درد لے کیونکہ پیغام سنان دے بدلے انہوں دے بچے مارے جیوا ہو جان دے, انہ دے ختم ہو رہے او آ کیتے جا رہے اللہ اللہ سوت والا ٹوڑیاں دس کے بارہ گنا کیا پرانا کام ہے محمد بن دی روحانی اولاد او ہے کر لو اپنا بندوبست یہ چھا گئے جے یہ لے گئے اپنے الہ مدد کرو یہ شیر پھیل گیا دی بجے یہ کہ سیاسی میدان چرکا قومی مفاد کے میدان چرک اور توحید کی بنیاد فرق ختم کر دیا بس اے قولی بس او جزاک اے اے نہ سوال کر نہیںالبراہی اور فیصلہ ڈراوا ہے اوتے ہو سکتا ہے ملت اسلامیہ تو خارج ہو گئے اور اگے کی جڑ دے ریشے رہ گئے جڑے انہاں چوں بعد درمیان وچ نے بعد تھلے نے جنوں غلط فہمی لا کوئی کسے ایک معاملے وچ اور وہ بلکہ علماء ربانیین نے او کسے طرف تھوڑا جنب میلان کرن دی وجہ نال انہاں نے شامل کر لیے اس کے لیے ا دے درجات نے اے امت دے وچ ہوئی امتی بلیس بہن طرح سارے بستر دے جس طرح ایک جڑا ہے او دیا اللہ تبارک جنیاں بھی غلطیاں ہو گیا معاف کر دے آخرا جنت اس طرح او کہنے نے کہ جس طرح فائدہ نہیں دے نماز روزہ بعد کوئی عمل, نقصان نہیں دا. بھی عمل کرے محمد ایمان ودا گھٹتا بھی نہیں جل امین دا ایمان علیہ سلا تو السلام محمد رسول اللہ دا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایک فاجر گندے دا ایمان برابر ہے اور امال دنال جس طرح کے او دو امال فائدہ نہیں دیں گے مرجیا کے حمایت ہو گئے حنیفا لفہ مسلمانوں کے امام چل اماعتوں نے اس کے باوجود اس معاملے کی طرف چلے گئے کہ ایمان نہ ود ہے نہ کٹ در امال ایمان چ بہت سارے عوام نے جنہوں پتہ ہی نہیں نے مسکن اہنپ جہ احناف نہیں ہے گے عقیدت اپنا فرقہ ہے عالم فوتو دے سرحد نے مدینہ یونیورسٹی دا تین تقسیم کی کہ پہلے تھوڑے دیر لوگ علماء نے جہاں کہ انتہائی اہل سنت دے بدترین دشمن نے اہل سنت آئمن گالیاں دے نے اور زبردست اپنے عقیدے دنال نے اے نے اے میرا رد شدید ہوئے گا میری کتاب اور میں یہاں واسطے ایک ننگی تلوار ہوگا اور بہت سارے اولا ماہ جی سارے پاکستان میں دیو بندی اور احناف نے میںخب مراتب بہت بلند ہیں، میرے جی. مگر اے خود نہیں جانتے کہ ماتری اور بہت ساری بدار اور دیا عقائد درابیاں آ چکی نے یہ اِن اچھے لوگ نے کہ انہوں نے دسیا جائے تے اے رجوع کرنے. اب بے اے شمار رجوع کرنے والے آجے کو موجود نے بلکہ اسی کتاب سلام رستمی ہوا شمشدین آج وہ الحمداللہ امن بلحدیس والے نے اور کہ وہاں ایسے شدت پسند لوگوں کو ہر وقت جان کا خطرہ ہوں گا ہر وقت لوگ گنا لے کے باہر بیٹھے ہوئے جیسے ملن جاؤ اور اولا علماء اس طرح ماشاءاللہ تشریف لے ہے سنت کی طرف اور رجوع کی کیا وہ کہہ رہے ہیں اے بہت کثیر نے کثیر اور تالے بلم بھی ہے پھر وہ ہیں تیسری عوام کی کھیپ عوام کی کھیپ میں نے کہ میں ہمیشہ نرمی نہ گل کروں گا اس کے لئے کہنا بچہ پتا ماتر کی یہ تو سادہ لوگ ہیں ابل بل حدیس والیدہ مانوس ہو گیا پہلے انتہائی غیر مانوس سی افغانی یعنی حنفی تو بلتی ہنفی ارب علما سن کے دنیا کے نہیں کدھر دیکھا شدید سلفیاں حال ہے کہ ایک دو نماز پڑھنے الحمد للہ تو آ گئے شواد کے پوجے جان والی قبر توڑیاں افغانستان کی سے قبر توڑیاں اور اکثر تو طالبان نے لکھتے لگا دیتا سی شاہی آداب زیارت قبو اور جادو تعویذ ٹوٹکے والے سب اٹھا دیتے امین پشاوری مفتی جڑے جہاں عالم نے ماشاء اللہ انہوں نے گواہی وہ ہو کے آئے سنسے تازہ تازہ اس آن دیکھو کہ برکات یہ جد آ پھر تمام دس چھٹ چٹ جا اگر وقتی طور انسان جہاں اپنے علمات بہت ہی اینا اعتماد کر رہا ہوں وہ شرک نہیں اَتماد شرق ہوگی کہ جب واضح ہو جائے کہ عالم کی گل مقابلے تو ان قرآن حدیث ہے اور کوئی شک نہ باقی رہ جائے کہ یہ تعبیر تفصیل یہ منسوخ اور نہ سکھر یہ خاص اور مقید مقیت کو معاملہ باقی رہ گیا تو پھر بھی وہ کہنا اولاد پھر شرک ہے ورنہ اولاد آروپ جس طرح سانو اپنے علماء کا روپ ہے انہوں نے اپنے علماء کا روپ ہوں اور اس نے سنی دیں کہ یار ساڈے آلمی نے کوئی چھولے دے کے ڈگری لے ہوئی آخر وہ بھی عالم نے کوئی گلتی ہونی کوئی گلتی ہونی کرتے آہستہ آہستہ سمجھ, سمجھ, سمجھ, سمجھ, سمجھ, سمجھ جانے دن ان چانن ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط نے کھے وڈے اولا ماہ نے ادھر قرآن ادیس ہے ادھر یہ اپنی گلان لا کے بیٹھے اس چڈ کے آ جائے یہ در جی درمیانی وہالت ہے اسی چکلمان متلاشی حق کے ایسی بے شمار لوگ نے سب دلتے ایک کوئی وار کر دینا اے اہل سنت دا طریقہ نہیں امت عدل ہوں انصاف تو کام لینا سب نے ایک حکم کدی داخل نہیں کیا جائے خارجیاں دا کام ہے اور رافضیاں دا کام میں. کہ شروع تو لے کے آخر تک سارے ایکو ہی حکم ہے نہیں حکم جس طرح لوگوں دی حالت ہے اس طرح بتاج تو ہی تبلیغ دی, دی ضرورت ہے برباد بر نو کافر قرار دلانا سارے مل گئے سارے بن بر کفر گئے بریلوی یقینی شرط کوئی شک ہے جا کہ میری تیری اللہ کھل کے اس سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ غیر اللہ دی پکار لگا اور مشکل حاجت روانے عطائی نے اتا کوئی نہیں محمد لکھ ماحلہ کہ خوش بندہ لا انسان وداؤں وداؤں رب العالمین دے درجے تک دے پہنچا دینا وہ شفا بھی منگا کو رزق کا اضافہ بھی منگتا وہ بچا بچی بھی مانگتا ہے وہ دشمن تو فتح بھی مانگتا ہے وہ تو مشرق ہے بلکہ وہ کہتے ودا کے نبی تک پہنچا دیا رسول بنایا او مشرق اور کافر ہے اور یہ رب الد تک پہنچا دسمان نہ مسلمان وہ کہہ دقل نہیں پوچھ لو جا کے کچھ کچھ شبہ دیکھ لو کھول کے رسالا معروف رسالہ ہونا ترجمہ بھی اردو مل جائے تے آج ایس گی جی یہ بنیاد تے میری اپنی اور بچا بھی بڑا محکل ہے دنیا نے تبارنا مگر سر کچھ یا وہ کوئی فوجی افسر ہے جن کوئی حکم دیتا ہے بغیر اللہ دی شریعت دی پرواہ کی تو کیونکہ دا دی شریعت کیونکہ نزدیک شریعت پاس ہے پا حلف چکیا ہے اللہ کی شریعت دی مخالف ہوئے یا موافق ہوئے ہو کوئی پرواہ نہیں میں تھوڑی دیر تو اگر انکار کرنا تو پھر سارے خاندان چڑھا مر مچے گا اے توحید دی اہمیت جہی ہے وہ جتلا دے گا اور یہ دنیا فساد کہہ دی فساد نہیں ہے بلکہ اے اہمیت توحید دی پیدا کرنے والا عمل ہے اور اس عمل دے بغیر کدی بھی نجات نہیں ہو سکتی قوم دی کدی بھی قوم میں اہمیت نہیں پکڑے گی گا میں اپنے باپ کا بالکل جنازہ نہیں پڑھ رہا اس کے لیے میرا باپ توحید تو نہیں سر کیا یہ امر ٹھنڈے پیٹو برداشت دا نہیں دے. اگر تو نہیں سی کلمہ کلمہ ختم ہو جگہ مزو دے کوئی نواقز نے ہا مارے موہ آئے دے دے. روزے کے کوئی نواق نے کہ روزہ رکھن کے بعد کھا لے روزہ ٹوٹ جا کی اسلام دے کوئی نواق نہیں ہے میدان جتنی قوت تقسیم ہو جگہ بڑی برداشت کر کے دنیا گالا پہن دیا جہاں جو مرضی اگر واقعی اللہ دے ہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہاں اگر اللہ پاک نے قرآن پاکستان اللہ پاک نے قرآن نہیں فرکے شرکے نہیں بنا چاہیے وہ سب محکمل مسلم ہی ملکوں میں وفی حاضر مسلم ہی سا نو اسلام ساری صرف ہے بس ٹھیک ہے کوئی شک نہیں ٹھیک ہے اسے نام رکھنا فرقہتے بندا کہ نہیں بندا نہیں بندا <متحدث> <متحدث> اہل حدیث یا اہل سنت لکھنا فرقہ نہیں بنتا <متحدث> فرقہ نہیں بندا ہاں میں پوچھنا پیا کہ کوئی نام میں شرک تے نہیں ہے نہیں ایسی فادی دا اچھا پھر فرقہ نہیں بنتا میں کہ کوئی اہل حدیث تے کوئی سنت تے قران جی دے کہ تم مسلمین ہو تہاڈا نام مسلم دا بالکل ساڈا نام سب دا اے اس تو تے اسی کوئی اہل حدیث خوانے تے نہیں پہچانا کوئی حرج نہیں مگر مسلمان پہچان دا رشتہ جمع ہے برادری تو دوسرے دکھ دینا بچے جنہیں برادری کی مصیبت پہ برادری نے جمع کتنے پڑھتا ہے بس پہلی گل <سؤال> پتا لگ جائے امن دل ہریس والا ماشاء اللہ اپنا آیا نا اے لازمی اے پہچان کیونکہ کی کی جی اپنا امن بنا تیسرا سر کچھ نہ چلو تسی راسے کو عقیدہ کہ دیو و سنت والا صحیح کچھ نہ کلہ مسلمان تو وہ بھی کپسی جی. ریلوی بھی کم اس کے گے اس وقت پریشانی دی ہاں جس وقت جس طرح کا ماحول اور فائدہ اسی استعمال کرو گی سفر سی سے لوگوں نے شروع کر دے تو کون میں ایک دو میرے کو مسئلے پوچھے میں تو میں دسے کہنے لگا تھی کون ہو مسلمان مسلمان تے سارے نہیں بہت اچھی گل ہے سارے سوری جاؤ پھر تو پوچھی ہی جاؤ تو کہنا مسلمان میں کہ میں تو ہی سنت نہ الحمد او تو تسی اے نادیز ہو مطلب تسی حدیث نہیں من دے مننے کہ پھر میں جو اے نادیز تسی کہ نہیں اے نادیز من دے اچھا انہاں ہی جنے تسی اے نادیز مرضی کر کیونکہ میں توحید تے گلا بسیا تھا تو اسی مسجد دے باہر مسجد توحید لکھیا تاکہ ہر کوئی آئے آ کے سنے الحمدللہ گل دے وچ اللہ دی بل لے اس تو وزنی گل تو شروع ہو تو وہ ہے مگر یہ تو مگر یہ مسلخی ہے نا مگر ہمเร تو بس مغرب لواد ایتھے پہنچ گئے ہے ادھر میرا ادھر سے لائی چھڑ گئی میری چکروں